مسجد احقاف میں آئی یہ سنیے دل سے قران و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول اللہ اعود بلا حسمی العلیمی منشی طان الرجیم ربشرحلی صدری ویسرلی وحلل وحل العقدتم ملسانی یفکو کولی احباب ذیوقار سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب سے لمبا دن بائیس جون کو ہم دیکھتے ہیں گرمی اپنے پورے عروج پہ ہے سن اسٹروک ہو رہا ہے سورج اپنے حملے شدید کیے ہوئے ہیں انسانی جانوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں بارش ہو نہیں رہی جدھر دیکھیں گرمی ہی گرمی حضرات یہ گرمیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ کا سیمپل ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے دنیا میں بتایا گیا ہو اور دکھایا نہ گیا ہو اللہ اکبر دنیا میں جو آگ اتری ہے رسول اللہ صلی و وسلم کا صحیح فرمان اسے انہتر مرتبہ دھو دھو کے رحمت کے پانیوں سے لائٹ کر کے ہلکا کر کے اتارا گیا ہے اور پھر یہ آگ لوہے پگھلا دیتی ہے حضرات اللہ کا شکر ہے کہ صرف گرمی ہے صرف گرمی ہے وگرنا ہماری حرکتیں ہماری کرتوتیں ہمارے اعمال آگ والے ہیں دنیا میں کوئی آگ میں جلتا ہے تو اس کا جسم نہیں دیکھا جاتا تکلیف ہوتی ہے گھروں کے گھر جل رہے ہیں گھروں میں آگ لگ گئی ہے بچے ہمارے بیٹیاں ہمارے بیٹے گھر والیاں والدین عزیز و اکارب سب آگ میں جل رہے ہیں اور خبر دے دی گئی ہے یا ایو الدین آ منو کو انفسکم فسکم و اہلی کم بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ہم نے گرمی سے بچنے کا تو اہتمام کیا ہے ہم نے چلر لگائے تاکہ ہمارے عزیز و اکارب ہمارے گھر والے ہمارا خود اپنا وجود اسے ٹھنڈک ملے اور سکون ملے ہم نے ہمت کے مطابق ایسی کے لیے یہ بڑی بڑی کھڑکیاں کھڑی کر دیں کہ پرسکون ماحول میں رہ سکے ہم نے سپلٹ ونڈو اے سی لگا کے اپنے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اگر کسی میں وہ ہمت نہیں تو ایئر کولر کے ذریعے ماحول ٹھنڈا کر رہا ہے اور کوئی شخص پنکھو کے ذریعے اگر کسی میں وہ بھی ہمت نہیں ہے تو وہ ہاتھ والے پنکھے لے کے اور کچھ نہیں تو اپنے دامن کی حوالے کے کم از کم ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ چہرہ اور وجود سکون پائے اگر دنیا کی اس گرمی کو دور کرنے کے لئے بھگانے کے لیے اس سے بچنے کے لیے میری اور آپ کی کوششیں ہیں عام سے عام سے غریب سے غریب مسافر بھی ایسی بس کو ایسی گاڑی کو ترجیح دے رہا ہے تو حضرات کیا ان شدید ترین گرمیوں میں ہمیں احساس ہوا کہ جہنم اور اس کی وادیاں کتنی سخت ہیں اس شدید گرمی میں منہ پہ کپڑا لے کے چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے عورت کا پردہ کر کے چلنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کا اپنی جان کے ساتھ ایک جہاد ہے لیکن اگر ہم یہاں گھبرا کے یہ پلو اتار دیتے ہیں یہ پلو کسی انسان نے نہیں ڈالا اللہ الرحمان نے اپنے محبوب سے کہہ کے ڈلوایا ہے یہاں یہ بریک سا کپڑا چہرے پہ آتے ہوئے اگر گھبراہٹ ہوتی ہے سانس بند ہوتی ہے کھلی ہوا میں کھلے ماحول میں کھلی بلڈنگوں میں تو حضرات جب منہ پہ تین یا پانچ چادریں لوگ دے کے قبر کی بند کوٹھڑی میں ڈال دیتے ہیں جہاں کوئی روشن دان نہیں ہے جہاں یا تو جنت کی ونڈو کھلنی ہے یا جہنم کی طرف سے دروازے کھلنے ہیں حضرات اس منظر کو کبھی دیکھیے کہ جس پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی قرآن پڑھتے ہوئے بھی آنسو بہا رہی ہوتی تھی داڑھی بھیگ جاتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو رب نے بخشا ہوا ہے جنت کی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں محبوب نے آپ کے لیے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی اچھا کام نہ کرے اور سارے کام اس کے دوسری طرف چلے جائیں ما ذرا عثمان ما امل بعد اليوم تو عثمان کے یہ کام اس کے خسارے میں نہیں جائیں گے آپ روتے ہیں کہا ہاں اول منازل مناظل یہ قبر آخرت کی پہلی منزل وہی اتنی ڈرونی اور خوفناک ہے وہی اتنی تنہا ہے وہی اتنی بند ہے وہاں ہوا کا تصور نہیں ہے عمل ہے تو ٹھیک میں ڈرتا ہوں اس قبر سے پہلی منزل سے اگر وہ آسان ہو گئی تو اگلے مرحلے بھی رب آسان کر دے گا اگر وہیں پہ پکڑ جکڑ سخت ہو گئی تو پھر اگلے مراحل بڑے خوفناک ہیں حضرات اس مہینے میں رمضان المبارک کے اندر اس شدت اور گرمی میں اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں سیمپل ہے یہ جو مثال دی گئی ہے اس کو جو دنیا میں دکھایا گیا ہے ہم سے تو معمولی سا یہ درجہ حرارت برداشت نہیں ہوتا ہمارے جسم پہ چھالے نکلنے لگتے ہیں جلنے لگتا ہے اور الرجی ہونے لگتی ہے تو پھر مجھے ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ اور میں کتنے بہادر ہیں کتنے جری ہیں کہ ہم اپنی جہنم کو اور اس آگ کو اپنے اعمال سے ٹھنڈا نہیں کر پا رہے اے سی مہنگے سے مہنگا خرید لیا نماز سستی یا نہیں پڑھ پا رہے دوستو یاد رکھیے یاد رکھیے جنت اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر بنائی ہے روحوں نے دو ہی جگہ جانا ہے جو بھی روح یہاں سے پرواز کرتی ہے یا وہ اعلیٰ علی میں جا رہی ہے اور اللہ تعالی ہمیں وہ جگہ عطا فرمائے ہماری خواہش بھی ہے تمنا بھی ہے چاہت بھی ہے لیکن چاہتیں اور خواہشیں عمل کے ذریعے ہی جا کر کے ثابت ہوتی ہیں لا یتحقہ کل اعمال خواہشیں پوری کرنی ہیں تو پھر کچھ کر کے ذریعے اللہ نے جنت وہاں رکھی ہے اور جہنم اس کے پڑوس میں نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں سات زمینوں کے نیچے جا کر کے جہنم ہے اسفل اس میں ہے اور وہاں پہ سجین قید قید ہے قید خانہ ہے جہاں برے آدمی کی روح کو وہیں بھیج دیا جانا ہے حضرات یہ ابتدائی تقسیم یہ مسائل پریشان کن قرآن کی خبریں سچی ہیں ہر جمعے میں آپ اور میں ایک بات سنتے ہیں حل عطا کا حدیث الغاشیہ لوگو تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ملی جب تمہیں وہ چاروں طرف سے لپیٹ لے گی حضرات قیامت کی, کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شام سے ایک آگ اٹھے گی اور وہ آگ انسانیت کو لپیٹ میں لے لے گی اور بھگائے گی معاشر کی طرف بھاگتے بھاگتے بچتے بچتے ڈرتے ڈرتے خوف کھاتے کانپتے گرتے اٹھتے جہاں تھک کے گریں گے اور شام ہوگی پھر روک لیا جائے گا اور یوں وہ لپیٹ میں لے کے کوئی بندہ پیچھے نہیں بچے گا حضرات اگر یہ حقیقت ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اور پختہ یقین ہے تو آج کی اس گرمی سے ہمیں سبق سیکھنا ہوگا اور یاد رکھیے قرآن نے کہا ہے فمن زحا انار آپ کی اور میری کامیابی کے اپنے ہی کچھ اصول ہے لیکن اللہ نے یہی ایک اصول دیا ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ ادخل الجنّا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاض یہ ہے بندہ جو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تعالی نے جہنم اور جنت کے دونوں نتیجے سامنے رکھے ہیں ف اما من فکولت موازین کرنا کیا ہے ف اما من فکولت موازین اللہ نے کسی جگہ بھی آپ کو یہ مطالبہ نہیں کیا ہاں ضرور ہے ادخلوف اسلم کافا اسلام میں پورے کے پورے آؤ لیکن نتیجے کے لیے فما من فکلت موا زین فاو افی عشتر رادیا جس کی نیکی جس کی اچھائی جس کی خیر جس کی بہتری جس کی بھلائی کا پلڑا جھک گیا بھلے وہ پچاس فیصد سے تھوڑا اوپر ہو گیا ہم اسے اس کی مرضی کی زندگی دے دیں گے فاحو افی عشتر رادیا آپ کی اور میری مرضی کی زندگی جو ہے ہم جانتے ہیں ایش ہو آرام ہو چین ہو سکون ہو اطمینان ہو آنکھوں کو ٹھنڈک ہو اور دل و جان کو راحت میسر ہو ہمیں یہ چیز متلاشی ہے ہم اس کے متلاشی ہیں اور اللہ نے دے دینی ہے وہ اماں منخفت موازین ہو گھبرائیے اور سنیے اللہ کہتے ہیں جس کا عمل پچاس فیصد سے تھوڑا نیچے ہو گیا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا نیچے کو اور گناہوں کا پلڑا اوپر کو پچاس سے تھوڑا اوپر گیا پلڑا جھکا نہیں فم ہواویا اللہ کہتے ہیں ہم اسے ماں کی گود سے نکال کے ہاویہ کی گود میں دے دیں گے ہم اس کی ماں ہاویہ بنا دیں گے وہ ماں ادرا کا ماہیا آپ کو کیا علم ہاویہ کیا ہے جاننا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو وہاں ادرا کا ماہیا نارون ہامیا چولہا جلائیے اور اس پہ ایک منٹ انگلی رکھ کے بیٹھیے دیا سلائی جلائیے اس میں ذرا انگلی رکھ کے بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے کوئلے رکھیے کرسی پہ ان پہ بیٹھ کے دیکھیے چولہے پہ توا رکھیے اور اس توے کے اوپر ذرا تشریف فرما ہوئیے اگر آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے اعمال کے خسارے کی بے شک فکر نہیں کریں اگر تم سے یہ گرمی برداشت نہیں یہ ہیٹ برداشت نہیں یہ اس کی ہدت اور شدت جو دنیا میں انہتر مرتبہ دھل کے آئی ہے اس کی معمولی سی گرمی تم سے گوارا نہیں تو پھر وہ آگ کیا کرے گی وہ کیا کرے گی جو چمڑے ادھیڑ دے گی فی امد دادا چاروں طرف سے پلروں میں باندھ کے تمہیں پھر وہاں پہ منہ پہ جو شولے اور شرارے مارے جائیں گے کل کسر پہاڑوں کے یہ پتھر نہیں یہ شولے ہیں جہنم کی آگ کے اور یہ کتنے بڑے ہوں گے تمہاری بڑی سے بڑی بلڈگیں جو ہے نا ان بلڈگوں سے بڑے شولے جہنم کی آگ کے لا کے منہ پہ مارے جائیں گے ہم تو ان شراروں سے بھی ڈرتے ہیں جو لوہا کاٹنے والا کٹر اس سے نکلتے ہیں اور وہ ہمارے کپڑوں پہ پڑے ہم سے وہ گوارا نہیں ہوتے حضرات قرآن کا منظر غلط نہیں ہے قرآن کا منظر سچا ہے اللہ جھوٹ نہیں بولتے وہ من استکمن اللہ کیلا وَمَنْ أَسْتَكُ من خوفناک اور برباد کن ہے میرا رب معاف کرے انسانوں کو دنیا میں سیمپل دیے گئے سجی آپ نے دیکھی ہوگی کتنی مزے کی بنتی ہے مرغی کو گرم پانی میں پھینک کے اس کے بال اور کھال الگ کر کے اس کے وجود کا اندر پیٹا سائڈ پہ کر کے اور پھر اس کے پیچھے سے سلاخ لوہے کی ڈال کے گردن والے حصے سے نکال کے آگ کے شولے جلا کے اس کے اوپر ہم گاڑ دیتے ہیں گھماتے رہتے ہیں پک پک کے نیچے گرتی ہے اور پھر ہم مزے سے کھاتے ہیں کہ سجی ہے مالک الملک نے کہا جرم کی دنیا سے نکل کے آنا جو ذمہ داریاں لگائی ہیں نبھا کے آنا نہیں تو ہم فرشتوں کو کہنے والے ہیں خود فغلو اس کو پکڑو جکڑو ہلنے نہ دو اس کو ستر ہاتھ لمبی جہنم کی لوہے کی گرم سلاخ اس کے پیچھے سے ڈال کے اس کے منہ سے نکال کے اس کو جہنم میں پھینکو یہ قرآن ہے کسی عام شخص کی بات نہیں یہ اللہ الرحمان ڈرا رہے ہیں وہ احساس دلا رہے ہیں وہ جہنم کہ جسے ہزار ہاتھ سال گرم کر کے سفید کیا گیا ہزاروں سال جلا کے سرخ کیا گیا ہزارہ سال جلا کے کالا کر دیا گیا اور محمد رسول وسلم کے زمانے میں ایک آواز آئی صحابہ ڈر گئے جیسے کوئی چیز بڑے زور سے گری ہے کہا جانتے ہو کیا ہے کہا محبوب اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہا یہ وہ پتھر ہے جو ستر ہزار سال پہلے جہنم کے دھانے سے پھینکا گیا تھا اور آج جا کے وہ اس کے پیندے میں پہنچا ہے گرا ہے تو آواز آئی ہے حضرات یہ گرمی اور سردی جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے زمحری اگر آپ کو کسی برف کھانے کے اندر یا مجھے ایک رات کے لیے رکھ دیا جائے زندگی مفلوج ہو کے رہ جائے برف کے بلاک پہ کتنی دیر ہاتھ رکھ سکتے ہیں جلنے لگتا ہے جہنم چھ ماہ بعد صرف ایک سانس لیتی ہے تو یہ سردیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ایک سانس چھ ماہ کے بعد لیتی آقا کا صحیح فرمان تو یہ گرمیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ منظر کیسا ہوگا جب سورج قریب ہے سورج قریب ہے اور انسان گرمی میں جلس رہا ہے سایہ ہے نہیں پچاس ہزار سال کا دن ہے اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ہے اور اس میں ڈوب رہا ہے حساب و کتاب کا کولو چل رہا ہے اور یہ اس میں ابلتے پانی میں کوئی ٹکنو تلک کوئی گھٹنوں تلک کوئی کولوں تلک کوئی سینے تلق کوئی منہ تلک کوئی پورے کا پورا ڈوبا ہوا ہے پیچھے سے فرشتے ہانک رہے ہیں اور مار رہے ہیں اوپر سے اللہ تعالی کی سختی ہے سامنے سے جہنم ہے آقا فرماتے ہیں ایک جہنم کو ستر ہزار لگام دی جائے گی ایک ایک لگام کو ستر ستر ہزار دیو اور بڑے مضبوط فرشتے کھینچ رہے ہوں گے جہنم ان کو پھر گھسیٹ کے لا رہی ہوگی گردن نکلی ہوئی ہوگی اور اللہ سے کہہ رہی ہوگی اللہ اپنا وعدہ پورا کیجئے. اور اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو بلائیں گے صحیح بخاری اپنی اولاد میں سے جہنم کا پہلا لکما نکالو اور وہ پوچھیں گے اللہ جہنم کا پہلا لکما کیا ہے آواز آئے گی اپنی اولاد میں سے 999 ریڈی کیجئے جہنم کے لیے اور ایک کو جنت کی طرف بھیجئے حضرات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ موقع ہوگا جب جب, جب جوان بوڑھے ہو جائیں گے جب حمل گر جائیں گے جب اس پیغام اور آواز کو دیا جائے گا اور جہنم کہے گی حل مم مزید ہل مزید اللہ وعدے نبھائیے تیرے باغی کہاں ہیں تیرے مخالف کہاں ہیں اللہ جرم کرنے والے کہاں ہیں ان مجرموں کو میرے حوالے کیجئے اور پھر اتنے لک میں اس ریشوں سے ڈال کے بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور کہے گی حل مم مزید ہل مزید کچھ اور ہے تو دیجئے لا اللہ اپنے دشمنوں کو حضرات منظر بیان کر دیے گئے ہیں یہ آگ کیوں نہیں بجھ رہی ہمارے گھروں میں ہمارے تنوں میں ہمارے کاروباروں میں ہمارے بازاروں میں لگ چکی ہے کون بجائے گا حضرات یاد رکھیے تو توحید آگ بجھا دیتی ہے شرک آگ لگا دیتا ہے اب آپ کی مرضی ہے انا ہدعنا سبیلا اما شاکر کپورا وہی کا سسٹم اور نظام لینا آگ کو بجھا دیتا ہے قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے پر سکون کر دیتا ہے من مرضی کے نظام اور سسٹم میں کھو جانا معاشرے کو جہنم کدہ بنا دیتا ہے آخرت کو جہنم بنا دیتا ہے حضرات آگے بڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی اتباع جنت دیتی ہے جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور آپ کی مخالفت و میں یوشا کے کر رسول مِن بَعْدِ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا <سیرًا> پھر یہ جہنم کے ٹھکانے محبوب کی نافرمانیاں آپ کی سنت کے مقابلے میں ادائیں آپ کی دی ہوئی حدیث کے مقابلے میں اقوال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں لوگوں کے طریقے آپ کے ہوتے ہوئے راہبر الشریعہ کوئی اور آپ کے ہوتے ہوئے پیر طریقت کوئی اور امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے پھر مقتدیوں کے پیچھے اور امتیوں کے پیچھے لگنا یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا کے اندر فرقہ واریت کی انتہا پھیلا کے دو ہزار دو ہزار نہیں بیالیس ہزار کے قریب دنیا کو اس طریقے سے بانٹا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو جہنم دکھا رہا ہے ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں حضرات یاد رکھیے یاد رکھیے کتاب اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا دنیا بھی جنت نما اکبا بھی جنت نما اگر اس سے تعلق رکھا مگر ریا آگئی نمود اور نمائش آ گئی اللہ نے جہنم کا افتتاح بھی اس حافظ قرآن اور قاری قرآن سے کرنا ہے حضرات جہاد میں شہادت جنت کی ضمانت مگر دکھاوا آ گیا سامان گرمی کا اور آگ کا بن گیا جہنم کا افتتاح اس مجاہد اور غازی سے کیا جائے گا صدقہ کا دینا آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور معمولی سا صدقہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ اگر جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کے مال پیسے سے دیجیے بے شک کھجور کا ٹکڑا دے کے جہنم سے اپنی ڈھال کیوں نہیں بنائیے لیکن اگر اس میں بھی دو نمبری آ گئی صدقہ دینے والا بھی جہنم کی افتتا کی نظر ہو گیا حضرات نماز آگ سے بچاتی ہے آگ سے بچاتی ہے جنتی جنت میں ہوں گے اور پوچھیں گے جہنمیو ما سلاکم في سکر تمہیں اس سکر میں آگ میں دہکتے ہوئے کوئلوں میں کس نے ڈالا قالو لم من ہم نمازی نہیں تھے ولم ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے حضرات ہمارے ہاں امیر آئیں غریب نہ آ پائے کھانے کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوتیں ڈالتے رہیں اور ان کو جو ہے ٹریٹ پہ ٹریٹ ڈالتے رہیں مگر غریب اپنی سٹیٹ میں جو ہے وہ مر رہا ہو اور اس کا علم بھی نہ ہو یہ جہنم میں جانے والے اعمال حضرات روزہ جہنم سے بچاتا ہے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے وکیل بنتا ہے لیکن ہم دنیا کی گرمی سے یہ کہہ کہ اف یہ گرمی ہائے یہ گرمی میں روزہ کیسے رکھ لوں میں پیاس کیسے برداشت کروں میں بھوک کیسے برداشت کروں میں شوگر کا مریض ہوں ارے شوگر کے مریض پچاس ہزار سال کا دن بھی آگے ہے جہاں سوائے حوض کے اور کچھ نہیں جہاں اللہ کے ارس کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں گرمی بول لیکن کل قیامت کے دن جو حالات ہیں ان کو بھی کبھی پڑھ ہم نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا مطالعہ کر کے ہی نہیں دیکھا کتابیں کھول کے ہی نہیں دیکھی رب کا فرمان سن کے ہی نہیں دیکھا ہم چاہتے بھی نہیں کہ سنے یہ جہان میٹھا ہے اگلے کی طرف نظر نہیں جاتی یہ میٹھا نہیں ہے یہ سیمپل ہے یہاں جو بھی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے نمونہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں اگر روزہ ہے تو وکیل بن کے جنت کی طرف لے کے جائے گا منا تو نہار میرے اللہ گرمی بڑی شدید تھی اور زاویے بڑی بلندی پہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پیاس اور بھوک کو برداشت کیا ہے میرا موکل ہے جنت دی جائے حضرات یہ ٹھنڈا کرے گا آخرت کو یہ ٹھنڈا کرے گا قبر کو جس سے آج نفرتیں جس سے آج جوانی میں دوریاں ہیں جس سے آج لا ہے جس کی آج ناقدری ہے یہ رحمان کا مہمان آیا ہے ہم نے اوفی یہ گرمی کہہ کہ اس کا جس طریقے سے بھی بگاڑا ہے اللہ معاف کرے حضرات زکات آگ سے بچاتی ہے گرمی سے بچاتی ہے جنت میں لے کے جاتی ہے یہ صدقہ یہ عشر یہ نصف عشر یہ غریبوں کی مدد وفی اموال ہی محکل محروم یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اڑھائی نکالنا یہ غریب یتیم مسکین بیوہ محتاج کا خیال رکھنا یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے آج گرمی برداشت نہیں ہو رہی دھوپ میں لوگ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں سارا دن دھوپ میں کھڑے اور بیٹھے ہیں ہم ٹھنڈی گاڑی میں سے گزر کے کہتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ اتنی تپتی آگ میں نیچے لک ہے اور گرمی ہے تارکول بچا ہوا ہے اور پھر بیٹھ کے یہ مانگت مانگتے ہیں حضرات ممکن ہے ممکن ہے کہ وہ واقعی مستحق نہ ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ مستحق ہو وغیرہ کس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ یوں تپتی دھوپ کے اندر آئے بیٹھے حضرات پیٹ کی آگ بڑی سخت ہے عمرہ اور حج انسان کو گناہوں کو مٹا کے انسان کی زندگی کو مبارک بنا کے جنت دلواتے ہیں مگر ہماری انہیں سے گفلتے ہیں سے گفلتے ہیں مجھے وہ موقع نہیں بھولتا جب میں ایک بدو کے ساتھ مکہ میں اس وقت بالکل عزیز کے نیچے سرنگ میں آ کے اتارتے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ ہر بندہ سے اوپر چڑھتا ہے یہی اتارتا ہوں یہیں سے اوپر چڑھتا ہے اس بھی یہاں پہ ہے کیا میں نے کہا تو نہیں جانتا کہ مجھے نہیں پتا ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انت مسلم کلما پڑ کے کہتا ہے نام. اشہدو اللہ علیہ للہittä هو رسولوں اسبھی آدھا ہنہ مسلم ہنہ مومن میں نے کہا نے بیت اللہ کبھی نہیں جا کے دیکھا کہتا ہے واللہی فی زحمہ کتیرہ رش بڑا ہوتا ہے دھکے کون کھا ہے عمر کتنی ہے 50 اور ساٹھ کے درمیان تو نے کوئی عمرہ نہیں کیا تو نے کبھی تواف نہیں کیا تو نے کبھی بیت اللہ نہیں دیکھا کہتا ہے واللہی ما شفت واللہی ما شفت مرحت قریب ہو کے بھی بد نصیبیاں دنیا دور سے بھی چلی جائے غریب طرستا ہوا کمیٹیاں ڈال کے آج سوال تھا میں نے کمیٹی ڈالی ہے میری پانچویں کمیٹی نکل آئی ہے ابھی باقی کمیٹیاں باقی ہیں مگر میری تڑپ ہے میں چلا جاؤں کہ نہیں ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال دولت سے نوازا ہے وہ پھر بھی جانے کو تیار نہیں ہے تو حضرات یہ اعمال یہ اسلام یہ دین یہ نیکی یہ بھلائی اور رشتے داریوں کو ملانا تعلق کو جوڑنا بھی آگ کی شدت اور حدت کو کم کرتا ہے یہ رشتہ داریاں ان کے اندر قطع تعلقی سلا رحمی کو توڑ دینا یہ آگ لگا دیتا ہے دنیا کی جنگ اور لڑائی بھی آگ جہنم کتھا ماحول اور سلا رحمی کرنا رشتوں کو ملانا لڑے سے ملنا اور نہ بولنے والوں سے بولنا عزت نہ کرنے والوں کی عزت کرنا اور گھر سے نکالنے والوں کے گھر پہ جا کے پھر دستک دے کے ان کو جو ہے پہل دینا اور پہل کر کے ہاتھ بڑھا کے سلام لینا وہ ذلت اور رسوائی کا بھی پیغام کیوں نہ دیں پھر بھی اس لیے مان لینا کہ اللہ نے کہا ہے وہ خیروبی سلام محبوب ان کو کہہ دو کہ سب سے اچھا وہ ہے جو پہل کر لے حضرات سیلا رحمی یہ گرمی سے بھی بچاتی ہے دنیا کی جہنم کدے سے بھی بچاتی ہے اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین دن جو بندہ نہیں بول رہا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی ہے جہنم میں جائے گا دنیا میں بھی جلتا گیا کڑتا گیا وہاں بھی جا کے آگ میں جلے گا حضرات معاملات کے اندر بھی آگ ہے کاروبار میں سود کاروبار میں جھوٹ کاروبار میں ملاوٹ کاروبار میں دھوکے کاروبار میں دو نمبریاں کاروبار اور تعلقات کے اندر وعدے پہ وعدے اور غلط ارادے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی دنیا کو بھی جہنم کدا بناتی ہیں اور کل قیامت کے دن یہ مال سونے چاندی کو دھاتوں میں بدل کے جہنم کی آگ میں پگھلا کے انسان کے کولوں پہ اور وکریوں پہ اور اس کے ماتھے اور جبی پہ اور اس کے چہرے پہ استری کی طرح یہ پھیرے جائیں گے حضرات اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے سب سے پہلے توبہ کریں استغفار کریں اگر کوئی مومن نہیں کلمہ پڑے کیوں المان ہو السلام ہو جبو ماں قبلہ شہادت پڑھ لینا دل سے یہ ایسی چیز ہے جو آگ کو حرام کروا دیتا ہے پچھلے گنا معاف کروا دیتا ہے وہ توجبو ماں قبلہ توبہ کا رستہ اپنائیے توبہ کی باہوں میں آئیے استغفار کیجئے یہ استغفار بھی انسان کو گناہوں سے صرف بچاتا ہی نہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں آگ سے دور کر دیتے ہیں جنت کے قریب کر دیتے ہیں بلکہ توبہ سچی ہو تو پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے وال حج و یجب ما قبلہ اللہ نے حج کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ جو بندہ سدھ کے دل سے حج مبرور کرے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے صاف کر کے توبہ کو قبول کر کے جہنم سے بچا کر کے اسے جنت کے قریب کر دیتے ہیں حضرات جنت کی طرف بڑھنے کے سینکڑوں عمال کتاب اللہ میں موجود ہیں اللہ معاف کرے وہ جہنم کہ جہاں پیپ ہے زخمیوں کی جہاں چتر تھوڑ ہے جہاں زکوم ہے جہاں کھولتے اور ابلتے ہوئے پانی ہیں جہاں جسم کو ادھیڑنے والی اور کھال کو چیرنے پھاڑنے والی طرح طرح کے انواع اقسام کے عذاب ہیں دنیا میں تو ایک کٹ برداشت نہیں ہوتا موٹر سائیکل سے سلپ ہو جائیں گرم سڑک کے اوپر تو رگڑ برداشت نہیں ہوتی اف یہ گرمی یہ حالات تو وہ منظر بھی دیکھیے جو استق السادقین نے جو اللہ کم الحاکمین نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں جنت اور جہنم کے تذکرے خصوصا جون میں اور دسمبر میں ضرور پڑھا کریں کیونکہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گرمی اور سردی یہاں برداشت نہیں ہو رہی وہاں جہاں پہ ننگے ہوں گے وجود ننگا ہوگا یہاں تو بھاگ کے کمبل لے لیا نا چادر لے لی کپڑا لے لیا کھیس گیلا کر کے لے لیا چادر اور کپڑا اور رومال گیلا کر کے منہ پہ لے لیا جہاں کچھ بھی سامنے نہیں ہوگا ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہوں گے وجود جکڑا ہوا ہوگا اور جب منہ پہ شرارے مارے جائیں گے اور آگ کے شولہ ڈالے جائیں گے حضرات وہ خوف ناک منظر اس سے بچنے کے لیے تیاری کیجئے ہر جمعے میں دوسری رکت میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجو ہوئی یوم خاشیات ناصبا تسلا من عین ان آنیہ لئی يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي وی منچو یہ سب کچھ کیا ہے یہ اس جہنم کی ہول ناکیوں کو بیان کیا گیا ہے آئیے اپنی دنیا کے اندر اپنے معاملات کو دیکھیں حضرات عقیدہ خالص لینے میں دیر نہیں لگتی ایک جنبش اور ایک جھٹکا لیجئے ساری دنیا کی وفائیں اپنی جگہ لیکن جو کل کام نہ آ سکیں اپنے گھر والوں کو کہیے ان کو بھی بچائیے خود بھی بچیے اسلام کے چار موٹے عمل ہیں نماز روزہ حج زکات اس کی طرف آئیے اور رشتہ داریوں میں حسن سلوک کی طرف بڑھیے تعلقات عامہ کو ان میں ادب احترام اور چھوٹوں کے لیے پیار اور بڑوں کے لیے وکار لے کے آئیے آپ دیکھیں گے کہ ان اللہ عزیز ہماری کاروباری دنیا اس کے اندر بھی عدل انصاف صداقت سچ ہوگا تو میرا مالک یہ دنیا کی مشکلیں تو کٹ ہی جائیں گی اگر آگے جا کے چینا ملا تو کیا ملے گا یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چینا ملا تو کدھر جائیں گے آئیے سکون کی تلاش میں اس گرمی سے بچنے کے لیے جتنی فکر ہے اتنی فکر تھوڑی اپنی اقبا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے بھی کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری اس معافی پہ اس بدلنے پہ اس تبدیلی پہ اور اس مغفرت کو طلب کرنے پہ اس استغفار پہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے وہ تیار ہے اعلان کر رہا ہے یا باغی الخیر اقبل آجا نیکی چاہتا ہے بھلائی چاہتا ہے تو آ جا وہ یا باغی شرر اکثر کیوں بدک بدک رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے کیوں نافرمان فرمان ہو رہا ہے کدھر جانا چاہتا ہے دوڑ کتنا دوڑتا ہے آنا تو نے میری طرف ہی ہے نا آنا تو میری طرف ہی ہے جب میری طرف ہی آنا ہے تو پھر کچھ سوچ کے آ تیاری کر کے آ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں اس دنیا کی گرمی سے بھی بچائے قبر کی گرمی سے بھی بچائے حشر کی تکلیفوں سے بھی محفوظ کرے اور آخرت کے نتیجے میں جہنم سے بچا کے اللہ جنت عطا فرمائے اقول قولی لی و, و دعوانا انمد الحمدللہ رب العالمین